اور بے شک کے پاس انہین میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہین عذابنی پکڑا اور وہ بے انصاف تھے